اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو اور ان کے مال اپنی مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ بے شک یہ بڑا گنا ہے